یا رسول اللہ پہرنی مجھے پاک کر دیجیے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے آپ نے منہ مو موڑ لیا اس نے پھر آگے آ کے کہا تو یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے آپ نے دوسری طرف منہ موڑ لیا کہتا ہے پہرنی یا رسول اللہ پھر آپ نے چوتھی طرف منہ موڑ لیا پھر اس نے کہا پہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے آقا فرماتے ہیں آ دیکھا جنون کیا تو دیوانہ تو نہیں ہے یہ لفظ حدیث میں آتے ہیں اور پھر سے آپ سے پوچھا دوسری حدیث میں یوں بھی لفظ ہے ابھی ہی جنو کیا یہ دیوانہ تو نہیں بتاؤ سب کہتے ہیں نہیں دیوانہ اللہ اللہ بس تو نے لکھا ہے اس کو دیوانگی کا دورہ کبھی کبھی پڑتا تھا اس بنا پر نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میرے آقا خود بھی دیوانے نہیں ہیں اور محمد الرس اللہ کو ماننے والا بھی دیوانہ نہیں ہے واقعہ میں ابھی سناتا ہوں دیوانگی کے بھی سناتا ہوں لو جناب فضول ہماتے تجھے تو دیوانہ تو نہیں ہے معنی یہ ہے میں نے منہ موڑ لیا تو چلا جاتا رب سے توبہ کرتا معافی مل جاتی تو بار بار تکرار کرتا ہے اصرار کرتا ہے طاہر رسول اللہ تو یہ چار مرتبہ آپ نے منہ کیوں موڑا اس کا سبب کیا ہے اس کے اعتراف گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو چار مرتبہ اس سے اعتراف کروایا چار مرتبہ گویا کہ چار مرتبہ اعتراف چار گواہوں کے بمنزلہ ہے بار بار اعتراف کروایا بار بار اعتراف کروایا اللہ اکبر فرما جائے اس کو سمسار کر دو چلا گیا زمین میں گاڑا پتھر مار رہے ہیں اچانک پاؤ نکلا دیلا تھا بھاگیہ آگے رکھ کے صحابہ پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک آدمی آگے مل گیا کسی نے کہا اس پر حد قائم کی جا رہی تھی پکڑو اس کو اس نے جبڑا ان کا مارا وہی شہید ہو گیا ختم ہو گیا آکا کو آ بات بتلائی یا رسول اللہ یہ ہوا تھا باغ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمایا اور میرے صاحبہ باغیہ تھا تو چھوڑ دینا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا اللہ چھوڑ دینا تھا اس کو کہتے ہیں ایک عورت محمد رسول اللہ کے پاس آتی ہے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہتے ہیں یہ دیوانی عورت ہے میرے آقا کو ساتھ ساتھ لے جاتی ہے حضور جدھر جدھر وہ لے جاتی ہے حضور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اس کے ساتھ کتنا شریف اور پیغمبر ہے کتنا باخراک پیغمبر کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا وہ ساتھ ساتھ لیے جا رہے لیے پھر نہیں ہو لوگ کہتے ہیں دیوانی ہے کائنات کے قسم دیوانی نہیں ہے اس نے محمد کا ہاتھ تھاما ہوا ہے کائنات کو بتایا کہ نجات اسی میں ہے اور پھر اس نے آقا کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے آقا نے فرمایا جس کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ گیا اس پر جہنم حرام ہو گئی اس جیسا عقل مند کون ہو سکتا ہے یہ عقلمند عورت ہے دیوانی نہیں ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے معاملہ میں دیوانی ہے محمد رسول اللہ کی محبت کے معاملہ میں دیوانی ہے اور کوئی دیوانی نہیں چھوڑو اس بات ان باتوں کو صلی اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر علی علیہ اسرام جب یہ ذکر سنتے ہیں گور کے دیکھتے ہیں آپ کو وہ اکولون مجنو سورت کا آغاز بھی انہیں لفظوں سے ہے اور انجام بھی انہیں لفظوں سے ہے اقول نہیں مجنون کرنا میرے نگمبر تو دیوانہ نہیں ہے میرا ذکر کائنات کے سامنے پیش کرنے والا دیوانہ نہیں ہے وماحب اللہ ذکر جو تو ذکر کر رہا ہے یہ ذکر تو ساری کائنات کے لیے ذکر ہے بڑا مقدس ذکر ہے پھر اس کے بعد ایک صورت آئی اس کے الفاظ آغاز کے یہ الحاف حق ہونے والی حقیقت بن جانے والی ملحا کا وماطلاً یہ قیامت ہے ہاں کہ آنے والی ہے کلزم سمودو آجوں بلخوا رہ سمودیوں نے اور آدمیوں نے اس کھٹکھٹا خد کر آنے والی کا انکار کیا جٹلا دیا اس کو فامہ سمود فولے کو بتوا دیا سمودیوں کو ہم نے اس چیخ کے ساتھ برباد کیا جو چیخ حد سے بڑھ گئی برداشت ہوئی ایسی چیخ فرشتے نے ماری کہ بندہ تو درکنار دیوانے پھٹ گئی اللہ حک اتنی زبردستی فوغلی کوئی آدمی ایک ہوا سے برباد کر دیجا وہ ہوا بھی حد سے بڑھ کر تیز تھی اللہ اکبر پھر اس کے بعد اللہ عبر عزت نے فراؤن کا تذکرہ کیا ہے پھر اس کے بعد بڑے بڑے حکمرانوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تم اپنے آپ کو بڑا سب سمجھے ہو ان تم اشد دخل خن تم اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق میں سے اپنے آپ سخت سمجھتے ہو حاکم میں بڑے پائیدار اور اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہو آسمان مضبوط ہے کہ دی نہیں دیکھو تو صحیح رفع سم کہا واہ واہ کو ہاں اللہ فرماتا ہے میرے حقیہ والی اسلط و ذرا ان کو دیکھو ان کو کہو کتنے مضبوط ہیں آگے صورتیں آ رہی ہیں یہ سب کے سب ان کی مضبوطی بھی ختم ہو جائے گی کوئی قائم نہیں رہ سکتی چیز اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب علیہ سرت وسلام جس شخص نے اللہ کی بات مانی اللہ کی بات مان کی. جس نے اپنے جسم کو دین کے لیے استعمال کر لیے یہ کامیاب ہے دوسرا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے قیامت آئے گی یہ تو کہیں گے ہم تو ٹھہرے نہیں کچھ دیر بھی ٹھہرے اس کے بعد ایک اور صورت آئی کہتے ہیں عبداللہ ابن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ بڑے لوگوں کو بعض نصیحت فرما رہے تھے ایک نبینا بار بار اپنا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیبر چڑھائے غصہ آیا آپ کو فرمایا اللہ ابوال آپ ایسا بتاو اللہ آپ نے تیبر چڑھا لیے منہ موڑ لیا ایک نبینا آیا ہے کیا معلوم آپ کو یہ پاکیزہ مقدس شخص ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے فرمایا میرے پیر ہم برعلی سراب ان کو معلوم نہیں ہے یہ میری بات ہے میں نے پیدا کیا سمت شبیر ایجسرا سما امات فاق پیدا کیا اس کے بعد میں نے اس کو موت دینی ہے قبر میں آئے گا پرانے حکیم میں یہ قبر کا تسٹر ہے سورت میں آتا ہے سما ہمات فاق برا سم ان پھر جب چاہے گا تو پھر دوبارہ اٹھا رہے اچو بھائی آ جاؤ ذرا تم سے حساب کتاب ہی لے لیں اللہ اکبر اللہ کہتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے ہم ان کو رزق کیسے دیتے ہیں ہم پانی بہاتے ہیں اوپر سے بارش بہانا بکثرت انا سوبرن وا پانی آتا ہے زمین پھٹتی ہے انگوریاں نکلتی ہیں کام بتنا فی حما دانے کو اگاتا ہوں انگور اگتے ہیں اللہ وزیتونخلا اللہ کہتا ہے میں زیتون نکالتا ہوں کھجورے اگاتا ہوں جانوروں کے لیے چارف پیدا کرتا ہوں یہ میرا پروگرام ہے میں ہی کر سکتا ہوں اللہ اکبر فیضا جب آ جائے گی چیخ پھر کیا ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا نہ کوئی برادری نہ دار کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں سب ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آئی سورت فروشن سکو سورت کو لپیٹ لیا جائے گا ویزن ہجوم ان کا دارا. ستارے گندلے ہو جائیں گے میں دن بہار اسود گرا اور سمندروں کو جھوک دیا جائے گا سواریاں معطل ہو جائے گی یہ انداز اللہ رب العزت نے پیش کیا یہ قیامت کا ساری باتیں آگے انعامات کا پھر ذکر کیا ذرا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں رات جب دم توڑ رہی ہوتی ہے صبح جب سانس لے رہی ہوتی ہے لکھول رسول ان کریب اے میرے پیغمبر علیہ سلاق وسلام یہ قرآن لکھول رسول ان قریب میرے فرشتے قاصف معزد فرشتے نے پیش کیا ہے محمد پت صلی اللہ علیہ وسلم ضیقو وطن بڑا طاقتور فرشتہ ہے اور بلاؤشی مکین آرس والے کے پاس رہتا ہے مباح ان امین سارے آسمانوں کے فرشتے اس کے فرما بردان ہیں وہ سید الملائے ایک ہے وہ ہے امانت دار یہ نہیں کہ وہی پہ جو کسی طرح چلی کسی طرف جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے مماشا کب مجنون وہ سورت القلم میں بات آئی تھی جہاں بھی وہی آ فرمائے میرے پیغمبر محمد اشلاد السلام رائم تو سنا دو بمجنون تمہارا ساتھی میرا پیغمبر محمد دیوانہ نہیں ہے وما دلین اور عطائی غیب کی باتیں کرنے والوں کہ نبی کو عطا ہوتا ہے غیب ہمیں نہیں ملتا ٹھیک ہے لیکن ہم کہتا ہے جو غیب میں نبی کو دیتا ہوں نبی اس پر بخیل نہیں کائنات کو آگے پہنچا دیتا ہے اپنے پاس نہیں رکھتا ہے بنی اللہ پھر اس کے بعد اور سورت آئی اس میں اللہ نے پھر آسمان کے پھٹنے کا اور ستاروں کے جھڑنے کا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ سمندروں کے جاری ہونے کا ذکر کر دیا پھٹنے کا ذکر کیا پھر اس کے بعد فرمایا میرے پیرمبر آئی سراکرا نارائن کو کہہ دو انسان اس لفظ میں سارے انسان آ گئے یا یو حل انسان ماں کا بے رب کریم ہے میرے پیغمبر علی سرات وسرام اس انسان سے پوچھو میں پوچھ رہا ہوں تیرا رب بڑا کرم والا اس کرم والے رب کے بارے میں تجھے دھوکہ کیسے ہو گیا ہے ماغر غروا کا بے رب کریم اللہ خلافا کا فص ہوا کا فا میرے پیغمبر محمد میں نے اس انسان کو پیدا کیا برابر کیا جوڑ جوڑ سیدھا کر دیا اللہ فی آئی سورت ماشا کا بات جس صورت میں چاہا میں نے اس کی ترکیب کر دی جوڑ بنا کر اس صورت میں پیش کر دیا میں نے اللہ بل تب اے انسان کیسا دیو ہے پیدا میں نے کیا میں کہتا ہوں قیامت آنے والی ہے جزا سزا کا دن آنے والا ہے تو اس کو دبلا رہا ہے اے انسان کیسا بے وقوف ہے تو یہ پیشانی تیری میں بنانے والا اس پیشانی کو میرے سامنے نہیں جھکاتا ہے غیروں کے سامنے جھکا رہا ہے اللہ اکبر تو کیسا بے وقوف ہے کل تکذبون تم پر محافظ چھوڑے ہوئے کامن کاتبین لکھ رہے ہیں اللہ یہ اگلی صورتوں میں چلا گیا درمیان میں صورت المعارج ہے اللہ کہتا ہے میں سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں سال سائل الب ایسے عذاب کے بارے میں واقع جو واقعی ہونے والا ہے لئی صلاح الدافر اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں من اللہ اللہ سے کوئی اس عذاب کو روکنے والا ذل الم جو اللہ بڑے عروج والا ہے بڑے عروج بار. اس سے کوئی روکنے والا نہیں پھر اس کی بات سر آیا قیامت کا دن آنے والا ہے پہلا دن اس کی مدت کیا ہے پچاس ہزار سال پھر سورج سعیدہ نے کہا باقی دن ایک ایک ہزار سال کے ہیں قیامت کے جتنے بھی ہیں پہلا دن پچاس ہزار سال کا ہے جتنے ہیں نا غریب لوگ فقیر لوگ مسلمان وہ پانچ سو سال پہلے بڑوں کے جنت میں چلے جائیں گے <laughs> اللہ اکبر پانچ سو سال پہلے معلوم ہوتا ہے ہزار سال کا سال ایک دن ہے نا تو ہزار میں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے وہ اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے انسان کیسا بے صبرا ہے کیسا جزا فضا کرتا ہے تکلیف آتی تکلیف تو پہنچتی ہے اس کو تو بڑا جزا فضا کرتا ہے بڑا ہی گھبراہٹ اختیار کرتا ہے جب اس کے پاس آتی ہے بات دوسری نیکی کی تو اس کو روکنے والا بن جاتا ہے کہتا ہے نہیں یہ نہیں کام کرنا سرخا نہیں کرنا خیرات نہیں کرنا پھر نیکوں کے تذکر اللہ نے کیے پھر فرمایا یہ جنتی ہیں اللہ کفی جنات مکرام جنت میں باعث طریقے سے چلے جائیں گے اللہ حکبر پھر سورت نو آ گئی سورت نوح میں اللہ نے فرمایا ہم نے پیغمبر کو دے جا نو علیہ السلات اسلام کو یہ ہزار برس تک دنیا میں رہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی حضرت نور علیہ صلاط اسلام نے اور نورات وال اسلام کی قوم نے بڑا تبسور اڑایا بڑا مذاق اڑایا تو اللہ سے دعا کرتے یا اللہ میری قوم کو پکڑ لے اب اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے رب انی داؤ داؤ تو ہم جی میں نے ان کو ظاہر بھی تبلیغ کی ہے گھروں میں جا کر بھی کی ہے محلات میں جا کر بھی کی ہے میں نے ان کو بڑا سمجھایا کیا یہ مضمون بڑا اہم ہے اگلا ہے اللہ کہتا ہے نو علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کا پل تشتا میں نے اپنی قوم سے کہا ہے تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو استغفار کرو انحو کا غفارا جب تم بخشش مانگو گے اس سے معافیاں مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا وہ بڑا معاف کرنے والا ہے یورسما علیہ کم مدرارا فلم معافی مانگو معافیاں مل جائیں گی استغفار کرنے سے بات کیا ہوگی یورسی رسما علیہ مدرارا آسمان سے بارشیں نازریں ہونے شروع ہو جائیں گی بر موقع بارش ملے گی اناج ہوگا کیسے بچ جاؤ گے ویم دد تم ہوں ابنی <عَبَنِين> پھر اللہ العزت تم عمار بھی عطا کریں گے بہت سارا اور بیٹے بھی بڑے مل جائیں گے استغفار کرنے سے بہت کچھ فائدے ہوتے ہیں وجالہ لکم جنات و جاللہ تم اللہ تمہیں باغ عطا کر دے گا اور نہری جاری ہو جائیں گی لازت کیا کچھ بتا رہے ہیں فوائد بتا رہے ہیں تو ساتھ ہی ہیں اے میری قوم جو اللہ اتنا شفیق و رحیم اللہ ہے مال تم لا کر جنا وقارا کیا بات ہے تم اللہ کے وقار کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو اللہ اکبر اللہ کے وقار کو مانتے کیوں نہیں ہو اللہ آخر میں اللہ اس قوم کو برباد کر دے یہ کیا کرتی ہے انہوں نے پانچ پیر بنا پانچ پاک رکھے ہوئے پانچ پیر پانچ پیر رد سوا یہوس یعوق نصر وہ کہتے ہیں اور سب کچھ ہو جائے ان کو ان کا ساتھ دو غتی ان کا ساتھ دو اپنے خداؤں کا ساتھ دو قوم نو علیہ السلام چھوڑے گا نہیں اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر علی السلط وسلام نور اتنے تنگ آ گئے کہ دعا کرتے کرتے یا اللہ میری قوم کا ایک گھر نہ چھوڑنا سب کو برباد کر دو ساری قوم برباد کر دی گئی وہ کس بنا وہ شیخ تھے آج جگہ جگہ شرک کے جھنڈے گڑے ہوئے جگہ جگہ شرک ہے برات ہے عذاب پھر کیوں نہ ہے ایک شرک اور دوسرا دے ہیائی یہ بنیادیں ہوتی ہیں عذاب کی اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلاد والسلام ایک جماعت جنوں کی آئی ہم نے جناب محمد کی طرف ان کا رخ موڑ دیا بھائی سورفنا فورل جنم خوان اللہ نے کہا تھوڑا ادھر مڑ جاؤ آگے محمد بیٹھے بازو نصیحت فرما رہے تھے سبحان اللہ وہ آ جب آئے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے ان سے تو خاموش ہو جاؤ ذرا محمد کی بات سن لو جا کہاں رہے تھے اللہ جب تقدیریں بدلنے پہ آتا ہے کایا بدلنے, بدلنے پہ آتا ہے یوں بدل دیتا ہے اللہ کہتا ہے جا کہاں رہے تھے وہی سو افنائی رئی کا نفع ہم ہم نے ان کا روخ در موڑ دیا جاؤ سنو محمد رسول اللہ کی بات پرماں کوبیا جب والو نصیحت کی پر خاص ہو گئی تو حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر بیٹ کر لو ہمیں مسلمان ہو گئے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم اپنی اپنی برادری کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اجازت فرمائیے ہم ان کو جا کر و نصیحت کریں گے یہ مبلغ بن کے جا رہے ہیں ولبھ علاقوں میں منظری اپنی قوم میں پہنچے کہنے لگے یا قومنا اجیب اللہ اے نے ہماری قوم اللہ کے دائی دعوت دینے والے محمد کی بات سن والے اسرات وسلام یہ نصیحت پر وہی صورت جن میں آ گئی کرو نصف نن استماع نہ فقال قرآن جا با اپنے قوم کو کہتے ہیں محمد کی بات سن لو ہم بڑا عجیب و غریب قرآن سن کر آئے ہیں یہ قرآن بلائی کی طرف دعوت دیتا ہے فام ہم اس کو مان چکے ہیں ہم اس کے بعد کبھی شرک نہیں کریں گے ہم اللہ آگے ایک حضرت محمد رسول اللہ کی تمنا پوری ہو رہی ہے حضورا سات السرام پسند فرماتے دیکھ اللہ مجھے عبداللہ اللہ کر پکارے اللہ اپنا بندہ کہ یہ بڑا ہی پیارا نام ہے بڑا محبوب نام ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر محمد جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے قوم آتی ہے آ کر ہیں محمد کے ساتھ نماز سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لمبا قوم عبد اللہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ محمد اللہ نے یا حضور کی تمنا بھی پوری فرما دی عبد اللہ کا لفظ بھی آ گیا اللہ اس کے آگے پھر سورت المزمل آ مزمل سورت میں وہ بات آئی اور کملی اور کر لیٹے ہوئے اللہ کرواتے ہیں میرے پیغمبر کملی ہونے والے محمد کبھی لا کھڑے ہو جائیے رات مگر تھوڑا نسف ہوں ابھی کشما لئی قرآن ترتیلا آدھی یا زیادہ کر اس کے بعد یا کم کر کہ سارے پروگرام اللہ نے دے دیے کہ اس اللہ سے تم نے میری عبادت رات کو کرنی ہے اور زادی کہہ دیا میرے حبیب محمد ذرا اپنے مریدوں کو بھی بتا دو انشی لیا اشدو وقت آپ رات کا اٹھنا بڑا سخت ہے جسم کو روندنے کے لیے جسم کو روندے گا جسم کی خواہشات کو ختم کرے گا کاٹے گا تو رات کو اٹھے گا نا جسم کو لے آرام کر انشیا تلئی شد ہوا تو وہ اقوام اے میرے پیغمبر رات کو اٹھنا جو ہے یہ بڑا سخت ہے جسم کو روزنے کی خاطر وہ اقوام اور اس کی بات صبح جو ہوتی ہے پھر سچی ہوا کرتی ہے زبان سے باہر سچی کہا کرتا ہے رات کو اٹھنے والا اللہ سے ڈر کر اٹھنے والا دن میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوا جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے اس کی بات شچی ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ تیرا اٹھنا رات کا پھر دن کو اٹھ کا تبلیغ کرنا جس بات کی تبلیغ کرتا ہے وہ قرآن بڑا سچا ہے محمد علیہ السلاط والسلام اس میں بہت سے مسائل ہیں اور پھر آیا میرے حبیب محمد یا یوہل مدس اے چاگر اٹھنے والے محمد علیہ السلاط والسلام کم فنزر کھڑے ہو جائیے اے پیغمبر اب موقع استراحت کا نہیں آرام کا نہیں ہے اللہ اللہ کھڑے ہو جائے فنزر ڈرائیں آپ جن کو ڈرانا مقصود ہے اللہ کے منکر کے مشرق لوگ ان کو ڈرائیے آ کر فنزل کم فنزر انضر آشیروادہ کل اقادین حبیب علیہ اسرات پہلے اپنے قریبیوں کو ڈراؤ پھر باقی دوسروں کو ڈراؤ فنزر ور ابا کا فکبر اے میرے پیغمبر ڈرانے کے لیے تو نکلے اور انداز کیا ہوگا اے میرے حبیب میری کبریائی بھی آن کر ورب کا فکبر میری بڑائی بیان کر اے کائنات والوں مد سوا یوروس یو نظر لا لاتو منا تو یہ تمام کے تمام کوئی چیز نہیں ہے لاش ہے اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے فِي آؤ سب آؤ اسے کے بڑائی ہے آسمانوں میں زمین میں وَرَبَّكَ اللہ اے میرے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ وجور گندگی کو ترک کر دے شرک وغیرہ کی گندگی سب وَلَا تب نس اے سے کسی پر احسان اس رنگ میں نہ کرنا اس کے بدلے میں آپ زیادہ کی خواہش رکھتے ہوں کہ میں احسان کرتا ہوں اس سے زیادہ مجھے مل جائے گا اللہ وبی کا فسٹ بیل اپنے رب کے لیے پر صبر کر اس میدان میں تبلیغ کرتے ہوئے بہت سی تکالیف آ سکتی ہیں آپ اس پر صبر کرنا ہے جب قیامت سور پھونک دیا جائے گا ایم پیغمبر قبروں سے اٹھ کر آ جائیں گے یہ دن بڑا ہی مشکل ترین دن ہوگا کہنے والے کافر بھی کہیں گے حاضا یوم ان بڑا مشکل دن گیا ہے پدا علی کا یوں بھائی جی یوم ان عصیر آئے ال غیر و کافروں پر آسان نہیں زخمی ومن خلا کتہ اللہ بہ کہہ رہا ہے بڑے جلال میں ہے غیض و وغم میں ہے آج آج فرشتوں نے جس عرش مول کو اٹھایا ہوا ہے وہ بھی کام رہے ہیں اللہ اب کیا زخمی ولا پتو بہیدا میرے پیغمبر علیہ سلادو اسلام میں اب کیا ہوں چھوڑا ہوں مجھے چھوڑو ذرا میں دیکھوں تو صحیح اس کو میں نے پیدا کیا تھا اکیلا وجال تو لہو مالم دودا میں نے اس کو کئی قسموں کے محل بہت سارے دے دیے تھے وہ بنی نا شہودا اور میں نے اس کو بیٹے بھی اتا کیے جو آنکھوں کے سامنے رہ رہے تھے کیا مانا کاروبار دولتیں اتنی تھی کہ بیٹوں سے کام کاج لینے کی ضرورت نہیں آنکھوں کے سامنے دبئی گیا ہوگا بیٹا یا باہر فارم میں کہیں گیا ہو ماں کا دل صبح شان تڑکتا ہے پتا نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا اللہ کہتا ہے اس پر میرا انعامات ہیں دولتیں بھی بنی ہیں اور بیٹے آنکھوں کے سامنے ہیں وہ بنی نا شہودا وہ محت لہو تمہیدا تما انزی دلہ پھر اور بھی زیادہ چیتما رکھتا ہے ہر گز ایسا نہیں ہو سکتا ایک نو کا نیا آیا یہ ہماری آئٹوں کا دشمن تھا آگے ہے مایا سور سعودا یہ بڑا اونچا گدی نشین ہے نا اونچا بیٹھتا ہے بڑی اونچی کرسی اس کی باقی سب کام کاج کرنے والے نوکر سامنے ہیں اللہ کہتا ہے میرے حبیب محمد اس اپنے منکر تیرے منکر کو جہنم میں بھی اسی انداز کی سزا دوں گا بہت اونچا پہاڑ ہوگا میں کہوں گا دنیا میں بھی بڑا اونچا بیٹھتا تھا اسی پر چڑھتا چلا جا آگ کے پہاڑ پر چڑھا دیں گے ہم اس کو پھر اس سے گرائیں گے اس کو میرے آقا فرماتے ہیں ستر ہزار برس نیچے ہی گرتا چلا جائے گا اللہ سودے خواب فکر قدر سوچ بچار کی محمد کلام کر رہے ہیں سوچ رہا ہے کیسی کی ہے اندازے لگا رہا ہے بخود لکی فقدر اللہ ملون ہے اس کے اندازے بڑے غلط ہو گئے یہ اندازے لگاتا لگاتا کہتا ہے انہاز اللہ یوسر انہ بشر یہ کہتا ہے یہ تو جادو ہے پرانا منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے یہ کسی بشر کا کلام ہے اللہ کا نہیں اللہ اکبر کس نتیجے پہ پہنچا اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم جہان میں سعود پہاڑ پر اس کو چڑھا دیں گے اللہ اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ مجرم جہنم میں چلے گئے جنتی جنت میں چلے گئے جنتی, جنتی, جنتی, جنتی پوچھو گے پوچھیں گے ایک دوسرے سے اللہ سامنے کر دے گا نا ماشاء اللہ کا تم جنتی پوچھیں گے تمہیں جہن میں کون سی چیز لے گئی کون لمن کو منل مسلی کہیں گے تو جرم کرتے ہوئے کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اللہ سے عشان اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے تب کیا سچا لمن کو منل مسلی وہ لمنا کو نٹوئی مسکین <الْمِسْكِين> مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے ہم جو مزہ پڑانے والے پرانو سنگت کا ان کے ساتھ مشغول رہتے تھے گفتگو میں وہ کنہ ندین قیامت کے ممکن تھے یہاں تک کہ ہمارے پاس بہت آگئی پتہ چل گیا کہ قیامت آ گئی ہے اللہ اللہ فواتن فرو شاف پیغمبل محمد صح. اب کہیں سے سفارشی ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے سفارشی بنا رکھے تھے ہاؤلاؤ اللہ shu, یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اب سفارشی دور رہے ہیں اللہ کہتے ہیں فمات انفروم شفات اب کوئی سفارش کرنے والے کی کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی سب ایسے چل جائیں گے کمالا مم چوڑے بھائی کیا ہو گیا ان کو دنیا اب سفارشی تلاش کر رہے ہیں دنیا میں دنی نصیحت سے منہ مو موڑے ہوئے تھے کیسے میرا بیرمبرواز کرتا تو پھر مستن شروع ایسے جیسے گدے بھاگ رہے ہیں شیر سے ڈرتے ہوئے بھاگ جاتے اس انداز میں بھاگ جاتے تھے اللہ حوصب آج یہ سلاب اٹھ رہے ہیں اس کے بعد فرمایا میرے پام برا ساسن کو بتاؤ انسان تیری تخلیق اس چیز سے ہوئی ہے ہر عطا انسان صورت قیامہ درمیان میں آئی اس میں نسب نفس اللوامہ کا ذکر ہے جس کی قسم اٹھائی ایسا نفس جو ملامت کرتا ہے گنا پر قیامت کے نہیں ملامت کرے گا ہم کیوں ایسے گناہ کرتے رہیں گے کیوں میں بڑھ جاتے نفس لوامہ ایک نفس اللوامہ ہے ایک نفس امارا تم بسو امارا بسو نفس امارا جو گناہ کی طرف جاتا ہے ایک نفس مطمئنہ ہے جو اطمینان والا ہے اور اطمینان والے نفس کو تو بڑا مقام ملے گا نفس لمبامہ کی بھی بخشش کے ذریعے نکل آئیں گے باقی نفس عمارہ کا مسئلہ غلط ہو گیا ہن نفس المطمئنہ اطمینان والی جان کو اللہ کا یہ چال فرش گئے السلام علیکم جواب دے رہے علیکم السلام اب تیری یوں قبض کرنے کے لیے آئے ہیں روح قبض ہو رہی ہے کیسے جیسے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں مشکی کا تسمہ کھول لیا جائے آرام سے پانی گزر جاتا ہے اس انداز سے آرام سے روح نکل جاتی ہے پھر اس نے جہاں ہی روح قبض کرتے کرتے اس کو بشارت سنا رہے ہیں اے جان اطمینان والی یقین والی ایمان والی نکل اب چل اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف جس رب سے تو راضی اب رب بھی تجھ سے راضی ہے اس طرف چلی جا پد خلی فی وادی ود جنتی اس کے بعد اب سورت آئی دوسری حل اتا حل انسان کا تذکرہ کیا پیداش کیسے ہوئی ایسی چیز سے جو قابل ذکر نہیں ہے یہ تذکرہ کرتے کرتے اچھے لوگوں کا ذکر ہوا فیاضوں کا مسکن کھانا کھلاتے ہیں اور پدرے کے متقاضی نہیں ہوا کرتے ہیں یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد سورت المرسلا بہت زیادہ ہو گیا کیا کرنا اشارہ کر کے نکلنا ہے سورت المرسلات جس میں اللہ نے قسم اٹھائی وا مجھے ایسی ہواؤں کی قسم ہے جو ملائم نرم و نازک انداز سے چلتی ہیں انسان کے لیے راحت کا سامان بن جاتی ہیں مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے ورنہ اصرات اوفا فل مجھے تیز و تند ہواؤں کی قسم ہے ان کی بھی قسم اللہ نے اٹھائی ورنہ شراۃ نشرا مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے بادلوں کو پھیلا دیتی ہے ورنہ اشیرات نشرا بات کہتے ہیں فرشتے پھیلانے والے پھل ملک یات ذکر ذکر کو ڈالنے والے فرشتے اور نظر کوئی معذرت کرے کوئی ڈر جائے کسی لیے کے ڈر کا باعث کسی لیے کے عذر کا باعث ہے اس کے بعد فرمایا اے میرے تگمبر جس بات کا وعدہ دیا گیا ہے وہ حق ہے سچ ہے قیامت آ کے رہے گی اے میرے پیغمبر یوم المکن یہ دن کیسا ہوگا یوملہ یوم لا یمون اس دن یہ بولیں گے نہیں ملا یود اور ان کو نہیں اجازت ملے گی کہ کا کر سکیں اس کے بعد اما تصاد ان کی بات آ گئی لوگ پوچھتے ہیں اس بات سے آنب العظیم بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں علب العظیم جس کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے میرے پیر غمبر علی سرق وسلہ جس میں اختراف کر رہے ہیں کل سے آ جموں سما سے آ جان لے گی آ جائے گی قیامت آگے فرمایا میں اللہ جو قیامت کی بات کر رہا ہوں الم نجعل الاغب والجبال اوتادا وجعلنا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا لباس وجال یہ ساری نعمت اللہ نے ذکر کر دی زمین سے کون بنا دیا ایسا ہی کہ اور پہاڑ میخیں بن گئی ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا وقل اپنا زب آ جا تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث بنا دیا وجانا لباس رات لباس بن گئی وجال دن تمہاری معاش کا ذریعہ بن گیا اور اس کے باوجود تم نہیں مانتے ہو اور جہنم میں کئی زمانوں تک سبیوں تک رہو گے تم زمانے کئی زمانے کئی قرم احکاب زمانوں تک رہو گے پھر کیا بنے گا تمہارا لیکن وہاں نجات کس ہوگی ان نلمتقی نفاذا نجات اہل تقوق کو ہوگی کامیابی ان کو ہوگی ان کے لیے کامیابیاں ہیں پھر اس کے بعد سورت ان آت آئی اس کی آغاز میں مرزا نے قسمیں اٹھائی ہیں ونہ غرقہ مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو جسم کے اندر ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں انسان کی ونہ غرقہ ونا شکا تشتا آرام و راحت کے ساتھ نکال لیتے ہیں ونہ شکایت نشتا وبہ اور پھر تیرتے ہو جا رہے ہیں آسمان کی طرف وسا بحات سبہ بکاتی سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں فل مدبات کائنات کی تدبیر میں لگے ہوئے ہیں را پینا یہ وہ یہ ساری باتیں اللہ نے ذکر کر دی پھر اللہ اللہ نے آگے قوموں کی تباہی کا تذکرہ کر دیا پھر اس کے بعد فراؤن کا ذکر ہوا پھر وہ جو بات پہلے ذکر ہوئی ہے کہ تم طاقتور ہو یا میں طاقتور ہوں کون طاقتور ہے اللہ عب العزت نے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلات وسلام وحیر المتفین درمیانی صورتوں کے بارے میں کچھ کیا چکا ہوں وحی المتفین ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کم توڑتے ہیں کم ناپتے ہیں اللہ دینکون جب خود لیتے ہیں پیمانے اور ہوتے ہیں یہ پورے لیتے ہیں وہیدا جب لوگوں کو دیتے ہیں وزن کرتے ہیں پھر کم کر کے دیتے ہیں فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے پھر اگے فرمایا جو فاجر فاسق ہیں وہ سکجین میں ہوں گے اور جو اچھے لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے یہ کیا ہے کتاب المرقوم یہ ایک ٹھکانہ ایسا ہے جہاں اللہ نے کتاب رکھی ان میں جہنمیوں کو درج کیا جاتا ہے اور ایک ٹھکانا ایسا جن میں جنتیوں کو آ جائی میں جن کا نام وہاں درج ہوتا ہے پھر آگے فرما انبرور الفی نعیم بڑے نیک بخت نعمتوں میں ہوں گے ان ابرور اور نعیم کی تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے بڑی نعمتیں اور کوسر تسلیم کے ساتھ ان کی توازو کی جا رہی ہوگی جن میں کستوری ملی ہوئی ہوگی پانی میں وہ طہور ان کو ملے گی پھر اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر پر علیہ السلام وسلام انسان کو ہم نے پیدا کیا مشقت کر رہا ہے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف فرا تھی اس کو مل جائے گا یہاں ایک کتاب رن کی اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے ایک آدمی کسی بندے سے ملا کوئی بلی آدمی تھا اور کسی آدمی سے ملا اس کو کہا کتنے برس تیری عمر کہنے لگا چار سال ہے کہنے لگا ساٹھ برس ہو گئے ہیں تو اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے قریب رب کو مل جائے گا وہ کہنے لگا ان میں مر جاؤں گا کہنے لگے اللہ کہنے والے ذرا اس کو سوچا ان کے معنی کیا ہیں کہنے لگا تو بتا دے کہنے لگا اس کے معنی ہے جس نے جو پیدا ہوا اس کو سمجھنا چاہیے میں کسی کا ہوں کوئی میرا اللہ ہے انہ جس کا میں ہوں مرنے کے بعد اس کی طرف جانا ہے جب پہنچوں گا اس کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا جب کھڑا کیا جاؤں گا پھر مجھ سے پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا تو پھر اس کے لیے جواب کی تیاری یہاں سے کر کے جانی ہے فالو سوالی جواب پھر اپنے سوال کا اس کے سوال کا جواب تیار کر کے جاؤ اللہ اس کے بعد پھر سورت آئی سورت و اللہ نے اس میں بھی قص اٹھانے کے بعد انسان کی تخلیق کا سلسلہ ذکر فرمایا اپنے قابل متلق ہونے کا ذکر فرمایا فرمایا یہ لوگ مکر کرتے ہیں افرید کرتے ہیں محمد علیہ اللہات والسلام یہ کرتے ہیں جو میں واقع ہوں میری بھی تدبیریں ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں ان کے مکر ان کی تدبیروں پر میری تدبیر غالب آئے گیا محمد علیہ السلط والسلام سب اب اعلیٰ سب خان ابی اللہ اللہ خلق انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا ولدی قدر و فہدا وق و فضا لہو غسہ احوا یہ تقریریں لکھ دی اس کی ولدی قدر و فہدا اس کو ہدایت عطا کر دی ولدی اخرج مرا چارہ نکالا اس کے کھانے پینے کا سبان نکال دیا فجا لہو غسہ اس کے بعد وہ بھوسا بن گیا سیاہ ہو گیا جل گیا یہ ساری میری باتیں ہیں، آخر میں فرمایا پد افلاح منتظک اے میرے پیغمبر علی سلاد السل وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا پاک ہو گیا وہ کامیاب پدفلہ منتظہ وضا کا رسم و ربدی فص بات کہتے ہیں تزکا سے برات غسل کرنا ناپاکی کو دور کرنا وضو کرنا پھر پھر کیا ہے دفلاح منتظک وضا کا رسم و اب رب کا نام ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے یہ کامیاب ہے بل تو اسے رورل حیات دنیا تم حیات دنیا کی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی ہے پھر اس کے بعد سورت الغاشیہ آ یہ ڈھانپ لینے والی آ گئی قیامت فرمایا ایسے چہرے ہوں گے قیامت کے دن بڑے کام کر کر کے تھکنے والے عاملت اللہ سبا وجو ہوئی یوم خاش عاملت اللہ سب تسلا ہوئی آگ بھی داخل ہو جائیں گے وہاں کھانے کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں پینے کو گرم پانی ملے گا کھانے کو وہ ملے گا تھور کا درخت بڑا برا درخت ہے پھر اس کے بعد فرمایا کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں وجو ہوئی یوم نا نازو میں پلنے والے چہرے وہاں بڑے ترو تازہ ہوں گے چہرے وجو ہوئی جنت نہ اس جنت میں ہوں گے اس کے بعد پھر فرمایا میرے حبیب حضرت محمد علی وسعت اگلی سورت کے بارے میں کچھ میں حرض کر چکا ہوں پھر اس کے بعد فرمایا البلد البلد میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اسی شہر مکہ کی اے میرے پیغمبر تجھے نکال دیا لوگوں نے کہا ہم نے محمد کو نکال دیا ہے لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو اس میں واپس آنے والا ہے بڑی فتح کے ساتھ واپس آئے گا قسمیں اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں کہا انسان المنج تجھے دو آنکھیں نہیں دی ہیں وہ لسانند زبان نہیں دی ہے وہ ہوں نہیں دیے تجھ کو دیے ہیں یہ میرے یہاںات ہیں پھر کے ساتھ ساتھ وہ ہدئی ہم نے دونوں راستے تجھے دکھا دیے شر کا خیر کا جو چاہے لے لے اللہ ببزت نے اس کے بعد پھر دوسری صورت آئی فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ السلاۃ وسلم وشم سے یہ وشم سے کتنی قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قداف الحا منظک یہ نفس نفس عمارا اس کو ہم نے نیکیوں کی کبھی الاحام کر دیا اور فجر و فسروف اس کا بھی ہم نے الاحم کر دیا سب کچھ دیا لیکن منزک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا دنیاوی گناہوں کی علائشوں سے وقت خواب من دسا وہ شخص ناکام جس نے گناہوں کے ڈھیر اس پر لگا کے اس کو رونگ دیا اللہ کہتا ہے یہ تو برباد ہو گیا اس کے بعد سورت آئی یخشا اس میں حضرت محمد رسول اللہ کے مری ابو بکر کا تذکرہ ہے بعض لوگوں نے اسی تذکرے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورت محمد رکھا ہے مجھے قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لیتی ہے اور دن کی جب روشن ہوتا ہے اور جو کچھ میں نے نار پیدا کیا ہے قسم اٹھانے کے بعد فرمایا جو شخص اللہ کی ران دیتا ہے مخلصانہ رنگ میں اللہ اور اچھی بات کی تصدیق کی یعنی محمد کی بات کی تصدیق کی ہے فرمائیں ہم اس کو آسانیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ کون ہے بلا ابو بکر جا رہے تھے بلار رستے میں مارے کھا رہا ہے امیہ مار رہا ہے اس کو مار مار کے وہ خود کا بھی جاتا ہے وہ اللہ کی توحید کی بات نہیں چھوڑتا ہے حضرت ابو بکر گزر رہے ہیں کہتے ہیں یار اس کو نام مات میں خریدا میرا بلانا تو کون روکنے والا کہنے لگا کہ اچھا میں خرید لیتا ہوں دے مجھے قیمت وہ چار آنے جس کی قیمت کی ایمان کی وجہ سے اس کے ہزاروں روپیہ قیمت بن گئی کہنے کا کہ اتنے لوں گا کہنے لوگ کہ میں دیتا ہوں سودا تے ہوگا ابھی تھی نے اس کو مارکیٹ آیا محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آج کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے بلال کا سودا کر لیا ہے فرما اچھا سودا کر لیا ہے میں بڑا نفع نفامند سودا ہے میں محمد بھی تیرا حصے دار ہوں اس میں اللہ تری شان فمن صدیق فیاس ہے قرآن کہتا ہے صدیق فیاس ہے متک صدیق متقی ہیں اور چوبیسویں بارہویں کہا تھا لحمد متقو صدیق متقی ہے یہ صدیق, صدیق صدیق ہے کیا خیال ہے جس کو اللہ متقی کہتا ہے کیا ہم اس کو محمد و رسول اللہ کے بعد امام المتقی نہیں کہہ سکتے جی بولو جس کو اللہ نے متقی کہا محمد اکرم کے بعد خدا کی قسم و امام المتدین محمد و رسول اللہ کے بعد سارے متقیوں کا امام ہے اللہ اکبر جس کو رب نے کہا فیاض وہ محمد و رسول اللہ کے بعد بھی فیاض سب سے بڑا ہے سخی ہے لیکن کسی نے کہا میرے آکا نے تو فرمایا ہے ابو بکر ہر محسن کے احسان کا بدلا دے چکا ہوں لیکن تیرے احسان کا بدلا میں نہیں دے سکا ہوں یہ محسن انسانیت کا بھی محسن ہے ابو بکر بہت بڑا محسن ہے بہت بڑا فیاض ہے اور متقی ہے صدیق ہے اس کے مقابلے میں کون ہے امیہ وہ مارتا ہے بلال کو اللہ نے فرمایا تھا قسم اٹھا کر ان نسا یقم نشک تمہاری محنتیں الگ الگ ہیں ابو بکر کی محنت اور امیہ بن خلف کی محنت اور ابو بکر کی محنت اور ابو بکر کی محنت دن کی روشنی کی طرح من اور امیہ کا سزا دینا رات کی تاریخی کی طرح تاریخ دو ہی قسمیں شروع میں آئی ہے نا واللیل اذا یار رات ہے نہاری دن منور ہے ابو بکر تیرا کام منور ہے دن کی طرح اور کام کی طرح تاریخ ہے دو قسمے اس مناسبت سے اللہ نے یہاں اٹھائی ہیں اس کو اسی لیے کہتے ہیں سورت و بکر سورت اللیل ہے نا سورت و بکر کہتے ہیں اس کو بعد مفسرین سہی نے اور اگلی سورت میں آیا وقت سجا چیرا وقت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی صبح کی روشنی کی قسم اٹھاتا ہے دن کی تاریخی کی قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پیغمبر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے محمد کا ساتھی اس کو چھوڑ گیا ہے محمد کے رب, رب اس کے ناراض ہو گیا ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں دن کی روشنی کی رات کی تاریخی کی ما بدا کا وما قلا وما رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں تجھ سے ناراض بھی اب یہاں بھی دو قسمیں ہیں دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کی معنی کیا ہے اللہ بترانا چاہتا ہے اگر سترہ دن تک میرے نبی, نبی پر وحی نہیں آئی تو کیا بات ہے میں نے نہیں بھیجی ہے لیکن یاد رکھو اور دن کو سمجھتے ہو روشن ہوتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے رات کو دیکھتے ہو اس میں تاریکی ہوتی نظر کچھ نہیں آتا ہے اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر کا بھی یہی حال ہے جبریل آتا ہے تو دن کی طرح سب کچھ منور ہو جاتا ہے اور رات کی طرح تاریخ ہو جاتا سب جب جبریل نہیں آتا وب کا وَمَا کلا حضرت یاقوبہ اسلام سے کسی نے پوچھا تھا کسے پُرسی روشن گہر پیرے خردمن من اے روشن گہر پیرے خردمن من ذرا بتا تو, تو بہت پیغمبر ہے بڑا نیک ہے بڑا سالحا اور گم تیرا بیٹا گم ہو گیا تو تو نے تو بڑی دور سے اس کے کرتے کی خوشبو سونگ لی کرتے کی خوشبو بڑی دور سے سونگ لی چر چاہے کنارش ندی دی قریب کنویں میں پڑا ہوا تھا بیٹا وہاں تو تجھے نظر نہیں آیا تختے مسرتے ہیں وہاں سے خوشبو سوکھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اے میرے بیٹو انیلا دوری یوسف میں اپنے یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں لف مجھے پاگل نہ کہنا آج خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر میں سونگ رہا ہوں وہ کیا کہتا ہے دیکھیں یہاں ایک بات نوٹ کرنا کرتا کون لگ کے آیا رولو رو کے باپ نابینا ہو گیا اب کرتا ہی آیا لے کر خوشخبری دینے والا آ کے چہرے پہ ڈال دیا یاقوب علیہ سلاط و السلام کی ساری بینائی واپس آ گئی کرتا گیا تو نبی نہ ہو گیا کرتا آیا تو بینا ہی آ گئی سبحان اللہ اللہ کی مرضی ہے نا بیٹا تو خوشبو سونگ رہا ہے یہ کیا مانجنا ہے اللہ گفت ما برتے جہاز وہ بتا رہے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے میرے حالات تو جہان کی بجلی کی مانند ہے دمے پیداؤ دمے دیگر نہاس بجلی چمکتی ہے سب کچھ نظر آ جاتا ہے نہیں چمکتی کچھ نظر نہیں آتا جب آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے نہیں آتا تو کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے گفتگاہ والے برتے جہاز دمے پیداؤ دمے دیگر نہاس اللہ اکبر پھر آگے کیا کہتے ہیں گہے برطور میں آشی نشینے کبھی ہم تارنے آلہ پہ آسمان آلہ پہ بیٹھے آسمانی آلہ کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں گہے بر پشتے پائے خود نبی نے کبھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے پاؤں کی پشت پر کیا پڑا ہوا یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی ہے نا مبا و اضا سجا مَا بدا رَبُّكَ وَمَا کا اے میرے پیغمبر تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ناراض بھی نہیں ہوا اے میرے حبیب یہ میرا نام ہے نبوت عطا تطا کرنا ہم نے تھوڑا سا وقفہ کیا گھبرانا نہیں میرے نام پر پر بیشمار ہے الگ کا یتیم انفاوا پیدا ہوا یتیم اے میرے پیغمبر دودھ بلانے والیاں منہ پھیر کر واپس پلٹ جاتی ہیں اے میرے حبیب محمد علیہ سلاد میں نے تجھ کو پایا یتیم خا میں نے تجھ کو گود مہیا کر دی اللہ یہ میرا انعام بھوک پیاز کا انتظام کر دیا ایک آئی بیچاری لا کر اپنے بچے کو جو پڑا لے کی شکد نے اس میں اس کو بھی پوری طرح سیر نہیں کر سکتی ہے لیکن اے میرے حبیب محمد جب تجھے اس نے گودی نے اٹھایا تو اپنا کیا اللہ اکبر. محمد رسول اللہ بھی پوری طرح پیٹ بھر کے دودھ کی نہریں ہم نے دودھ کی نہریں جاری کر دی محمد رسول اللہ دودھ میں آئے دودھ کی نہریں جاری کر دیما اے میرے پیغمبر والے سات و زندگی کے اس موڑ پہ آئے جہاں اگر کچھ سجائی نہیں دیتا جوانی کہتے ہیں دیوانی دیوانی ہوتی ہے جہاں اگر کچھ سجائی نہیں دیتا ہے دسو بازو کی قوت بڑا کچھ ہوتا ہے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زندگی کے موڑ پہ آئے فہادہ میں نے تیری انگلی پکڑ کر ہدایت کی لائن پہ چلا دیا اللہ میں نے تجھے گمراہ ہونے نہیں دیا واہجادہ کا دول فہدا بڑے بڑے مفسرین لے دیتے ہیں پایا تجھ کو گمراہ بس ہدایت پر لے آیا خدا کی قسم محمد گمراہ ہوئے ہی نہیں کیوں جی ہوئے نہیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ایسے موقع پر ایسے موڑ پر آ گئے جہاں رستہ نظر نہیں آتا ادھر جاؤں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں کہا جاؤں اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب محمد تجھ پر میرا ہی کہ کیا میں نے تیری انگلی پکڑی سیدھی لائن پہ چلا دیا واجاد کا اے میرے پیغمبر تجھے پایا بے فقیر تجھے پایا محتاج اور فقیرہ تجھے مالدار کر دیا کیسے مالدار کر دیا بیوی بی مال و دولت والی عطا کر دی اللہ ابھی کہتا ہے یا رسول اللہ ہم بھوکے ہی آتے ہیں پیٹ بھر ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مسکینی فقیری آ گئی ہے آقا فرماتے ہیں ایک نکاح کر لو نکاح کر لے یا رسول اللہ فقیری اور بڑھ گئی کیا کریں آپ نے سمایا ایک اور نکاح کر لے اور نکاح کر لی پھر بھی کام نہیں بنا آقا کے پاس ہے آپ نے سمایا اور نکاح کر جب تیسرا نکاح کر اعتراض نہیں کیا محمد رسول اللہ کے مریدین اعتراض نہیں کے بات مانتے تھے ماننے کا جذبہ تھا جب مان لی تیسری بار نکاح کر لیا صحابی ابھی کیا پھر دولتوں کا اندازہ ہی نہیں رہا کتنی ہو گئی اللہ اے میرے پیغمبر محمد الحساط وسلام واب کا ہم نے تجھ کو فقیر پایا غنی بنا دیا مالدار کر دیا قدیت القبرات کر دی فامبر یتیم فلا اے میرے پیغمبر یتیم سامنے آ جائے تو اپنی یتیمی کی زندگی یاد کر لیا کر یتیم کو ڈانٹنا نہیں شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے آقا فرماتے ہیں نا وہ کافر نے کہا آتا ہی نہیں سے میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں پڑوسی ہوں گے محمد فرماتے ہیں اور سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے جتنے بال نیچے آ گئے نیکیاں مل گئی فمر یتیم افلاطا کہ سوال سوالی آتا ہے اے میرے تم اپنی محتاجی کا زمانہ یاد کر لیا کر کا محتادی کا زمانہ یاد کر لیا کر سوالی آتا ہے اس کو ڈانٹنا نہیں دے دے اللہ واللہ یہ میرے پیغمبر کا دروازہ ایسا ہے جہاں سے کوئی سوالی کبھی اس در سے خالی نہیں گیا اے میرے ہری والے سات و شاہ فلا تنہر ون تیر کا اللہ نبوت ادا کر دی یہ ساری نعمتیں گن گن کے بتا رہا ہوں اے میرے پیغمبر اللہ کی نعمتوں کو بیان کر شکرانے کے طور پر یا اللہ میں کیا تھا کیا سے کیا بن گیا یہ تیرا ہی نام ہے میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں اگلی سورت عالی علم وہی سوالات کا انداز ہے سورت الجہ کے بارے میں جیسے اس میں ہے بعض محدثین مفسرین کہتے ہیں دونوں سورتوں کا مضمون ایک ہے ایک ہی ہیورج لو اس کو لیکن کیونکہ فصل محمد رسول اللہ نے لکھوا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہٰذا دو سورتیں تو ہوں لیکن مضمون ایک ہی طرح کا چل رہا ہے وہاں فرمایا تجھے یتیم پایا تجھے گود مہیا کر دی تجھے ہم نے گمگشتہ تہرا پایا رستہ نظر نہیں آ رہا تھا سیدھی لائن پہ چلا دیا فقیر پایا تو ہم نے تجھے غنی کر دیا ہے محمد علیہ السلام حبیب اب نبوت کر دیے میرے حبیب علیہ السلام تنگ نہیں ہونا سیمنا سات و سال پھر اس کے بعد سورت تین آ گئی و و زیتون چار قسمے پانچ میں قسم ہی ہے لقد فرمایا انسان کو آلہ ترکیب میں میں ہم نے پیدا کیا ہے میرے پیغمبر سات و سال پھر وے اپنے آپ نیچے گر گیا ہم نے اس کو نیچے گرا دیا مگر نیچے گرنے سے بچا کو انہیں جین ابن الحمد فلح المنون فمائقی علیہ صلی اللہ علیہ یہ وہ صورت ہے جو شاہ اسمعین شہید رحمتہ اللہ علیہ نے اس بازار میں جا کر پڑھ کے سنائی تھی اس بازار میں دروازے پہ دستک دیے در... ہیں مسجد کے دروازے پر جامع مسجد دلی کے دروازے پر اسمعیل کہاں جا رہے میں اس بازار میں جا رہا ہوں کہنے لگے کہ مت جاؤ جو اس بازار میں جاتا ہے بے داغ واپس نہیں آیا کرتا ہے داغدار ہوا کرتا ہے خواہشہ عورتوں کے بازار میں کہنے لگے کہ میں تبلیغ کرنے کے ہی جا رہا ہوں کہنے لگے کہ نہ جاؤ کہنے لے کہ میں جاؤں گا کہیں وہ قیامت کے دن ادر نہ پیش کریں گے یا میں تو کسی نے بتایا کچھ نہیں ہے چلے گئے دلال پہ دستک دی پتا چلا کہ اس دروازے میں بڑی ان کی نائکا ہے بہت بڑی سردار ہے ان کی آج بھی فنکشن ہو رہا ہے تمام محلہ ان کا اکٹھا ہے خواہشہ عورتیں سب اکٹھی ہو چکی ہیں کے بعد تو اچھی ہو گئی دستک دی آیا کون ایک فقیر آیا ہے دروازے پہ پھر واپس چلا گیا واپس جا کر اس نے بہت سارا عثمان پائی پیسے دے دیے فقیر کو دے دو جا کر چلا جائے کہنے لگے یہ فقیر صدا سنائے بغیر نہیں لیا کرتا اپنی صدا پہلے سنائے گا انہوں نے کہا لے آؤ پہلے مجلس تاروس و رباب کی پہلے مجلس قائم ہے لے آؤ اس کو بھی ایک اور رنگیلا پن ہو جائے گا اس میں واپس بلا لیا اس کو آ گیا اسماعیل شہید آ گئی دیکھا چہرہ دیکھ کر ساری عورتیں مرروب ہو گئی مومن کے چہرے پر روڈ ہوا کرتا ہے اللہ کا نور ہوا کرتا ہے مروب ہوئی اور کہنے لگی کیا بات کیسا چہرہ کس مقصد کے لیے آ گیا یہاں فرمانے لگے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں صدا سنانی چاہتا ہوں لیکن یاد رکھو سب نگاہیں نیچی کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے میں جو سنا ہوں سننا ہے شور نہیں ڈالنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے شاہ اسماعیل شہید نے یہی صورت پڑی اللہ کیا رہا ہے پانچ قسمیں اٹھا کر انسان تجھ کو تو میں نے بہت آلہ بنایا تھا تو نیچے گر گیا ہے ان کو یاد دلائی تمہاری زندگی کیا تھی کیا بن گئی فوش اور بے حیائی کے کاموں میں آ کر برباد ہوگی تم اللہ اکبر شاہ اسماعیل شہید سنا رہے ہیں آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سب کی سب رو رہی ہیں آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اسماعیل شہید نے سورت کا ترجمہ تفسیر مکمل کی یہ ساری عورتیں مسلمان ہو گئی کہنے لگی شاہ جی ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ جہاں جہا جہاد کے لیے جانا ہے لے جاؤ چشمے فلک نے دیکھا ان عورتوں نے وہ کردار ادا کیا جو عائشہ صدیقہ مرم پٹی کرتی تھی جہاد میں یہ عورتیں مرم پٹی کرنے والی بن گیا جہاد مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئیں اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر علیہ سوات وسلام وہ صورت اقرا خلب پا اپنے رب کے نام کے ساتھ فرشتہ آیا پہلی وحی بخاری شریف کے آغاز میں یہ ہدیس آ رہی ہے تھک تو نہیں گئے چند صورتیں صرف رہ گئی ہیں اگر آپ تھک گئے تو چھوڑ دوں یہی بات بند کر دوں میں تو پہلے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تو بہتر پڑھاؤ کام بند, بند کرو کیونکہ آپ کا وقت بہت, بہت لگ چکا تھا بھائی تو فرشتہ آیا کہتا ہے محمد اقرا کہاں آیا غار حیران میں آیا غار میں تاریخ جگہ پر آیا جہاں اندھیرا ہے آیا کس لیے کہ نور لے کے آیا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ جگہ پر نور کہا میرے حبیب یہاں تاریخ جگہ پر نور لے کے آئے اس نور کے ساتھ یہ گاڑ نہیں پوری کائرات کو مربر کرنا ہے تم نے اللہ اللہ, اللہ اکڑا پڑھیا کہنے لگے ماں نباد میں تو پڑھا ہوا نہیں جبریل نے پکڑا اپنے ساتھ بیچا دبایا میرے آقا فرماتے ہیں مجھے موت کی بو میں نے سونگ لی پھر اس نے کہا اکڑا پڑھ پھر وہی بات پھر دبایا پھر کرا پڑھ پھر وہی بات دبایا پھر کہنے لگا یہ کرا کس میں کل اے محمد پر اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو اور ساری کائنات میں سے سب سے افضل محمد کو بنایا اے میرے حبیب سب سے پہلے اس مخلوق میں سے یہاں مقصود و مراد محمد رسول اللہ ہے علی اسلات اسلام پڑیا پھر ساتھی پتا کیا کہہ دیا اے اے میرے پیغمبر پڑھ وَرَبُّكَ کل اکرم تیرا رب بڑا کرم والا ہے پڑھ تیرا رب بڑا کرم والا فرشتہ قرآن لانے والا اللہ نے کہا میرے پیغمبر نہول لَقَوْلُ رَسُولٍ رسول یہ بھی بڑا کرم والا معزز فرشتہ ہے جس نبی پر آ رہا ہے وہ بھی ایک مقام پر فرمائے ہے لَقَوْلُ رَسُولٍ و رسول یہ پیغمبر بھی بڑا معزز عرش والا بڑا کرم والا جبیر بڑا عزت والا اور محمد بڑا عزت والا ارے کرم آگے فرمایا وہ بدبخت ابو تبو جو محمد کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے آئس کا سم کہنے لگا قسم اٹھا لی آج اللہ کی قسم اگر محمد کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کی گدن سے پوچھ لوں گا چھوڑوں گا نہیں لوگ کہہ رہے تھے جو تھوڑی بہت ہم گردی رکھتے تھے اس کا بجا ہل اس کو نہ دیکھے اس کا غصہ بڑا فرید ہے یہ تو واقعات نہیں ایسا کر گزرے گا اچانک نظر پڑی محمد رسول اللہ سید میں وہ نماز میں کھڑے ہیں اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہیں ینہا اذا نماز پڑھتے روک رہا ہے یہ محمد کوسلام اور تو ان کا اللہ۔ علم بین اللہ تو اٹھاتا ہے سچی بات کو منہ موڑتا ہے اللہ دیکھتا ہے تجھ کو تیری گھر کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے آیا محمد رسول اللہ کے پاس لوگ کہتے ہیں خیر نہیں یہ گردن دبوچ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی پیچھے ہٹا کائنات نے دیکھا بڑے بڑے مشرقین نے دیکھا آتے ہی پیچھے ہٹا رتوجہ سے بات سننا تھوڑی سی پیچھے ہٹا ہٹ ہات کیسے رہا ہے وہ یوں ہٹ رہا ہے ہاتھ آگے آگے کرا پیچھے ہے ہاتھ ایسے پھسیتے چھوٹ گئے اس کے اس کے ساتھی پوچھنے گیا کیا بات پیچھے کیوں ہٹ گئی بات کیا ہے کیسے انداز سے کہتا اللہ کی کسم آگے جہنم کی کھائی تھی اور پڑھ نظر آ رہے تھے مجھ کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا تو میں جل جاتا اللہ اکبر اللہ نے محمد رسول اللہ کو اس طرح بچایا ہے فرمایا تو اپنے بڑی بڑی برادری پر فخر کرتا ہے جا فلی دیا اپنی مجلس کو بنا سنا زبانیا تھا ہم جہنم کے درووں کو بنا لیں گے جو سامنے کر دیا جہنم کا نقشہ اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا صورت۔ بینہ آ گئی لبن کن لدی اللہ اس میں نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں یہاں تک کہ بینہ نہ آ جائے دلیل نہ آ جائے دلائل بھی آ جائے کہاں مانتے ہیں تو اس کے دو گروہوں کا ذکر کر دیا ایک وہ گروہ ہے جو بدترین مخلوق ہے جہنم میں جانے والی اور ایک وہ گروہ ہے جو نیک وقت جنت میں جانے والا ارائے خیر المریہ یہ نیک لوگ ہیں ان کو ہم نے جزا دی ہے جنت میں ہمیشہ رہے گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ خشی ربہ پھر قرآن حکیم کے بارے میں اس کے بارے میں ذکر ہے محمد و رسول اللہ فرماتے ہیں اور یہ سورج جو پڑھ رہا ہے تا دل نسفل قرآن قرآن حکیم آدھے کے برابر ہے ایک بار پڑھ لو آدھا قرآن کا سوال مل جاتا ہے وا خو زمین کے بوجھ نکال دے گی واخت اللہ وقال السانہ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا جو میرے دن کو حد و اخبار رہا یہ اپنی تمام تر خبریں کائنات کو بتائے گی یہ اس کو کیا ہو گیا ہے زمین کہتی ہے میں بولنے والی کہا مجھے رب نے بلایا ہے اللہ اکبر اللہ کہتا ہے جو کچھ تم نے کمایا تمہارے سامنے آ جائے گا نیکی ہے تو نیکی آ جائے گی یا باہو اس کو دیکھ لے گا میں یا مل مستاً جس نے برائی دیکھی برائی کمائی برائی دیکھ لے گا پھر اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ اللہ وڑھا دیا تو وہ گھوڑے جو میدان جہاد میں مجاہدین کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اپنے پر سوار کر کے چل رہے ہوتے ہیں وڑھا دیا تو بھاگ رہے ہیں ہانپ کر بلحادی وبہ فلیات قدہ زمین پر پاؤں رگڑتے ہیں آگ نکلتی ہے فل مغیر صبح کے وقت کسی قوم پر جا کر لوٹ مار کرتے یلغار کر دیتے ہیں فل مغیر رات صبح فلسم اے میرے پیغمبر چلتے ہیں تو غبار اڑا کر چلتے ہیں فلاس تو نبی جمع کافروں کی جماعتوں کے درمیان گھس جاتے ہیں کتنے وفادار گو رہے ہیں اللہ کہتا مجھے ان کے سبوں کی بھی کثر ہے مجھ کو اتنے وفادار ہیں یہ پھر اس کے بعد فرمایا القاریہ تم الخریا کٹکھرا کرانے والی قیامت کیا ہے وہ کیا جانتے ہیں کیا ہے وہ ہے محمد علی السلط جس دن پروانوں دکھ رہے ہوئے پروانو کی طرح لوگ ہوں گے اور بہار دنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے جن کے وزن بڑھ جائیں گے نیکیوں کے وہ کامیاب جن کے وزن کم ہو جائیں گے نیکیوں کے وہ میں جائیں گے گہری جہنم ان کے لیے ہے اللہ فرمائے متکا آسر تمہیں کثرت مال کی ہرس نے غافل کر دیا ہے اللہ کو متکاسر تم کہتے ماں الا چلا جائے حتی زورتم المقابر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں آدم وادی آنے من جابر ابن آدم کے لیے دو سونے کی وادیاں ہوں لب تک تیسری کی تراش میں نکل جاتا ہے ہل اس کی برتی چلی جاتی ہے فرمائے الحاق متأر حتہ زورتم المقابر ہنسو نہیں آرام سے بیٹھو بھائی السلام مجلس میں بات کر الحاق کلّا سع لو سع علم کلّا لتا امن بار بار کہا جان لو گے جان لو گے جہنم کو دیکھ لو گے آئے گی تمہاری آنکھوں کے سامنے لتا امن الجیم سما لتا اما آنکھوں سے دیکھو گے آئین ال یقین کی حد تک دیکھ لو گے جہنم آئے گی جس طرح انسان کو وہ بڑے گا جو غزم میں ہوگی جس طرح انسان غصے میں رگیں پھلاتا ہے پھوتھو گراتا ہے اس انداز میں چیختی چلاتی ہوئی آئے گی کون ہے ایک حدیث بھی آتا ہے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جہنم آئے گی ابھی جب فیصلہ نہیں ہوگا باد بد نصیب ہوگے گے کہ جانب اوپر سے ان کو جپٹ کر لے جائے گی پہلے ہی فیصلے کے چلو تم تو آؤ گے اللہ اکبر ایسے بھی بد نصب ہوں گے سن ملس الم اس دن نعیم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا ہم شادی کرتے ہیں یہ ایک صورت اکیلی ہوتی تو کائنات کی رہنمائی کے لیے کافی تھی یہ اللہ کا نام ہے اس نے بہت بڑا پرانا ذکر کر دیا انسان گھاٹے میں ہے عصر کی قسم اٹھائی عصر کا وقت بڑا مقدس اس وقت کی کافر بھی قدر کرتے تھے جو مکے کے مشرق سے جب قسم اٹھانے کا وقت آتا وہ اثر کا وقت منتخب کرتے <تصفيق> بیت اللہ شریف میں آؤ اثر کے وقت قسم اٹھاؤ اس وقت کی اللہ نے قسم اور جس اثر کی تم تعظیم کرتے ہو وقت کی اس وقت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں رفیق انسان گھاٹے میں ہے اور اس کے معنیٰ نماز اثر بھی ہے یہ بہت بڑی اہم نماز ہے جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سب سب سیدھی فرما رہے تھے اور مشغول ہو گئے اتنے سور غروب ہو گیا نواز عصر کے وقت جاتا رہا آپ نے فرمایا منا اللہ اللہ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے ان کے پیٹوں کو جہنم سے بھر دے شاعت ان ہمیں انہوں نے نواز گستا سے مشغول کر دیا اللہ ان کو برباد کر دے تو بہت بڑی چیز ہے نواز اثر میرا کا فرماتے بخار شریف کی حدیث ہے جس شخص کی نماز اکثر کی فوت ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے اس کا اہل اور مال سب کچھ برباد ہو گیا محمد رسول اللہ فرواتے ہیں ارے وسلط الام عامر اسوالحات ہاں بچنے والے اس طرح اس سے کہنا جو ایمان والے ہیں نیک کام کرنے والے ایمان عمل شاہ کرنے والے وتوا بالحق اس میں بہت سارے مباحث ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں حق کی بات کائنات کو بتاتے ہیں جب اس پر امتحان آتا ہے مار پڑتی ہے تو بھر صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہراست ہے میرے حبیب محمد علیہ السوات وسلام اللہ اللہ جمع ددا اس نے مال اکٹھا کر کے رکھا ہے گن گن کے رکھا ہوا ہے چگلی اور غیبت کرنے کی سعادت اسی کو حاصل ہوتی ہے بھائیو جو بھائی مالدار ہوتا ہے جس کو پتا مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے میں کسی کی چگلی کروں غیبت کروں کسی پر الزام تراشی کروں ایپ جو ہی کروں پھر کیا ہے مالدار جو ہوا اور دوسرے بھی بد نصیب کبھی کبھی ایسا کر لیتے ہیں اللہ جمع دادا یا سب النالا وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا یا سب النالہ کل یہ اس کا سمجھ, اس کی سمجھ غلط ہے لا بدن نفل <الْخُطَمَة> ہوتا فرمائیں میرے حبیب اس کو جھن میں ڈال دیا جائے گا آگ توڑنے والی میں ڈال دیا جائے گا آپ <خُطَمَة> کو کیا معلوم کہ حکمہ کیا ہے نہ اللہ اللہ کی کی جس, جس وقت اللہ جھن میں ڈالتا ہے بندے کو جسم کے ساتھ لگنے سے پہلے دل تک پہنچ جاتی ہے اتنی تیز آگ ہے اللہ کی تب علی الفیدہ نہ محمد اللہ فرماتے بات ایسے خطرناک قسم کے ڈاکو پیشہ خطرناک ہوں گے کہ ہم ان کو جہنم ستونوں کے ساتھ جو کر دیں گے اور آگے اس کی جیل کا دروازہ بھی بند کر دیں گے اللہ اب کیسے کہاں جائے گا یہ نکل سکتا ہے کہیں کہیں بھی نہیں جا سکتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر علیہ سوات وسلام ذرا تسلی پکر میں تیرا ساتھی کتنا ہوں تیرے پیدائش کے سال میں و و کا المتا بھیڑ اس سال میں آیا تھا ابرہ بادشاہ کہتا تھا میں نے کلیسا بنایا ذرا جواہر سے مرسہ کر دیا بہترین بنایا بڑا خوبصورت بڑا پیسہ لگایا لیکن لوگ ان کا اینٹوں والے بیت اللہ کا دباؤ کرتے کشکشاں کشاں چلے آ رہے ہیں میرے کلیسا کی طرف کوئی بھی نہیں آتا میں نے اس کو لوگوں کو لالچ بھی دیا ہے بہت کچھ دوں گا تب بھی کوئی نہیں آتا ہے میرا ارادہ ہے میں بیت اللہ کو ویسے ڈال دوں پھر وہ ابراہ بادشاہ آیا ہاتھیوں کی فوج لے کر کہنے لگا میں برباد کر دوں گا اس کو اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر علیہ سلات وسلط آنے کے بعد نے پراؤ کر دیا وادی محسر میں جہاں ان کو توڑ کے پھینک دیا گیا تھا وہاں پراؤ کر لیا اس نے اور اس کے سپاہیوں نے آ کر کچھ اونٹ میں لے لیے وہ اونٹ سردار عبد المطلف کے تھے سردار عبد المطلف کو پتہ چل گیا کہ حیدرآباد بادشاہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہے لیکن اس کی اس کی فکر اس کو کوئی نہیں ہوئی آج کل کے مشرقوں سے اس کا عقیدہ بہتر تھا وہ گیا اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا حضرت آباد تمہارے سپاہی میرے بونٹ لئے کہنے لگ بڑا بےقوف ہے تو مکے کا کا سردار ہے تو لگا ہاں کہ بڑا بےبکوف ہے تو تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے بیت اللہ کی فکر ہی کوئی نہیں ہے کہنے لگا بادشاہ اونٹ میرے ہیں مجھے دے دے جس کا گھر ہے وہ خود انتظام کر لے گا اللہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کہتا ہے میں نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مار دیا ان کو وہ اوپر سے سر میں لگتا بنکس نیچے ہاتھی تک نیچے سے گھس کر زمین میں گھس جاتا یہ تمام تر اس کو ہم نے برباد کر دیا تباہ کر دیا فلا لم کا سم <مَأْكُول> اکور جیسے بھوسا کھایا ہوا تڑی کھائے جانے کے بعد لید بن جاتی ہے ایسے ہم نے ان کو راک بنا دیا لیک علاقے ارئی علاقے حضرت شدہ وسائی یہ سردیوں میں یہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں گرمیوں میں شام کی طرف ٹھنڈے علاقے کی طرف تجارت کرتے ہیں جا کر اللہ فرماتا ہوں مکے والوں میرا تم پر انعام ہے دو ملکوں کی طرف تم تجارت کر رہے ہو تمہارا کھانا پینا چل رہا ہے یہ میں نے تم, تم پر انعام کیا احسان میں نے کیا ہے فلیا بدھ رب حاضل بھائی جس رب نے اس گھر کے مالک نے تم پر یہ احسان کیا ہے اس کی پوجا کرو تم اسی کی پوجا کرو فلیا بدو رب حاضل بھائی اللہ محمد خوف جس نے تمہیں بھوک سے کھانے کا سامان دیا اور خوف سے تمہیں امن عطا کر دیا اس طرف آؤ اس کے بعد آ گیا فرمائیں میرے پیغمبر محمد علیہ السلاۃ وسلم اس بیوقوف کو دیکھو یہ قیامت کو جتلا رہا ہے کون ہے قیامت کو چترانے والا کون ہے کیسے چٹرا رہا ہے اللہ فدار یتیم فرمایا یہ قیامت کو جائے اس پر رہا ہے کہ یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور یتیم کو دھکے دینا یوں ہے جیسے قیامت کا انکار کر دیا جائے یتیم کو دھکے دینا معمولی بات نہیں ہے فلا ریکل لبی یدور یتیم ولا یہ والا تو عامی مسکین مسکینوں کو کھانا نہیں دیتا نہ رغبت دلاتا ہے فوائد مسلم فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے بھی حراست ہے اللہدین انصلاح وہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آتے ہیں گرتے پڑھتے بڑی مشکل سے اللہ دین یو لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھتے ہیں اللہ اور عام استعمال کی چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں مثلاً زمیندار اپنی اپنے کھیت میں سے گھاس نکالنے نہیں دیتا میرا آپ فرماتے ہیں معرون میں گھاس ہے گھاس نکالنے کی عام چھٹی دینی چاہیے نکال لو گھاس اس کو روکنے والا بھی انسان وہی ہے فویر مسلم میرا آپ فرماتے ہیں نمک اسی میں آتا ہے آگ اسی میں آتی ہے پانی اسی میں آتا ہے بچا ہوا پانی اپنے ساتھی کو دے دو وہ کرتا ضائع کر دوں گا تیرے کھیت میں نہیں جانے دوں گا یہ پانی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بچا ہوا پانی دوسرے کو دے دو پانی گھر سے لینے کیا لیا ہے تو اس کو انکار نہ کرو اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلات وسلام اللہ وات ہو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ سورج پڑھ رہے ہیں ایک بابا جی رو رہے ہیں سن کر جب آئے گی اللہ کی مدد فتح ہوگی تو دیکھے گا لوگوں کو یہ تو کلفی دین اللہ فواج فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے ایک بابا جی رو رہے ہیں صحابی کہہ رہے ہیں اس کو کہ بابا جی آپ کو روتے شیخ کیا بات ہے اللہ کے پیغمل اللہ تو بہت بڑی بشارت دے رہا ہے دنیا فوج در فوج اسلام میں آ جائے گی تو اس بشارت پر خوش ہونا چاہیے تو آپ رو رہے ہیں ابو بکر کہتا ہے بات کچھ اور بھی ہے بات یہ ہے کہ دین کا کام مکمل ہو گیا اب محمد بھی جا رہے ہیں صل لذا ما توثبات برو را ہوں ورايتنا سيدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان طرابا سب ہم اس کو سجدے میں کر لو صبح اللہ ہم اللہ فر لی رکو میں کر لو سبحان اور جب سب آلہ کہا کہ اس, اس کو سجدے میں کر لو سبحان اور ربی سجدے کے لیے کر لو اس کے بعد آئی سورت تب یہ وہ سورت ہے جب تک ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں پر کائنات کو بتلا رہے ہیں دنیا والوں بتاؤ آج کھڑا کر کے آپ پوچھ رہے ہیں بتاؤ مجھ میں کوئی عائد دیکھا ہو کہنے لگے کوئی عائد نہیں ہیں میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو کہنے لگے نہیں ماں جب ربنا کا اللہ صدقہ ماں جب ربنا علی کا اللہ سدقا ہم نے جب بھی تیرا تجربہ کیا ہے سچ ہی نکلی ہے بات تیری اے محمد علی السلات تو سچا ہے آکا فرماتے ہیں اور مکے والوں میری برادری والوں سنو میں کہوں سے لشکر ہے تمہیں برباد کر دے گا گے وہ سب بیت زبان کہتے ہیں اے محمد ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ لشکر کوئی نہیں آ رہا تو کہدے آ رہا ہے ہم مان لیں گے کیوں ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہی ہیں محمد کی زبان غلط کہہ سکتی نہیں <تصفح> <تصفح> اللہ سرمایہ جس کے بارے میں تمہیں اتنا یقین کامل ہے اتنا سچا سمجھتے ہو میں اسی زبان سے اب کہہ رہا ہوں کامیاب ہو جاؤ گے تب لیکن ارب بابل اعظم ارب اعظم کے بادشاہ بن جاؤ گے <خص> کہہ دو تم اللہ اکبر ایک ابو ابو کھڑا تھا اس میں آپ کا چچائی تھا برادری میں سے تبت یدا ابیلاب عب جس کے بارے میں آئی ہے کہنے لگا ہے محمد تب تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے ہلاک ہو جائے تو تب بلک الحادہ جماثنا سائیو سارا دن اسی لیے کتھا کیا تھا ہمیں یہی سنانے کے لیے آپ خاموش اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر نے جواب نہیں دینا جواب اب میں ہی دوں گا زبان پر الفاظ جاری کر دیے جبری رایا وہی آ گئی فرمایا تب بتا اباد تب ابو آپ کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے خود بھی برباد ہو گیا ایمان سے بتلاؤ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیاں ہیں دس کوئی ان میں سے باقی بچائی آپ نے نہیں نہ بچائی کوئی کہتے ہیں یہاں اور آپ آپ کے بڑے بڑے ملنہ بیار کرے ملا شاعر میں جان کریں گے میلاد البی پر کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب اللہ نے اپنی لونڈی کو اشارہ کر کے کہا تھا جا تو آزاد تو نے بشارت دی ہے وہ انگلی جہنم میں صحیح سلامت ہے اس میں سے دودھ شاید رشتہ ہے اب اللہ پیتا ہے اس میں سے اللہ اکبر کتنے ظالم اور رحمت لوگ ہے رب کہتا ہے میرے حبیب کے ایک ہاتھ کی بات کر رہا ہے تیرے دونوں ہی ہاتھ برباد ہو گئے دس انگلیاں دس کی دس برباد ہو گئی خدا کی قسم رب کی بات کا انکار ہے کفر ہے اس میں سے اللہ نے کسی ایک انگلی کو مستثنا قرار نہیں دیا ہے اگر ہم کہیں ہیں دودھ پلانے والی تو انکار کرتا ہے قرآن کا اور قرآن کا ممکن کافر ہو جاتا ہے تبت یاد ابھی اپنا انسب اس کے بال نے اس کو نہ دیا جو کمائی کی اس نے نہ دیا سیاسرانا نار زات لہب یہ شعلے والا بڑا خوبصورت تھا ایسے چہرہ تھا دمک رہا تھا جیسے آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے اللہ فرماتے نار زات لہب یہ شولے والی آدمی داخل ہو جائے گا وم و اتحق اس کی بیوی ام جمیل جو لکڑیاں کسیاں کرتی رہتی ہے اور محمد کے قدم میں کانٹے بکھیرتی ہے وہ بھی برباد ہو گئی جہنم میں داخل ہو گئی اس کے گلے میں کھجور کی چھال ہے کہتے لکڑی کٹھی کرتی کرتی کانٹڑی کٹھی کرتی کرتی محمد رسول اللہ کے لیے ایسا کوئی اتفاق ہوا کہ اس کے جو چھال کی رسی تھی وہ گلے میں گلے میں پھنس گئی اچھی طرح گلا گھٹ گیا اور وہی مر گئی لے محمد کہیے تو یہ کاٹڑی کٹھی کر لے توں رہا تو بعض میں تصویر میں لکھا ہے یہ چھال حجور کی چھاد کی رسی جاننے میں بھی اللہ اس کے گلے میں رسی ٹھنڈا لگائے رکھے گا جہنم میں بھی ایسا ہوگا دی جی حبل من مسد اس کے بعد کلو اللہ احد آئی فرمایا میرے پیغمبر علیہ حضور علیہ نے دیکھا سا احد ایک آدمی کو سنا میں کل احد پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا واجبت واجب ہو گئی شادی کہتے ہیں کل یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا فرمایا جن اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے کلح ولہ جو پڑھ رہا ہے کیوں اس نے ساری کائنات کے ماد نے باطلہ کا سر قلم کر دیا اور کہہ دیا اللہ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ حسمت وہ بے نیاز ہے لم ولم اس نے کسی کو جنم دی دیا وہ خود بھی جنا نہیں احد اللہ اکبر اس کے بعد آ صورت سورت دو جو سورتیں ہیں کہتے ہیں حضرت عبداللہ میں مسور خان کے قائل نہیں تھے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور نے کی بعد میں نہیں کی ہے بات کرتے ان کا قد چھوٹا تھا نہیں دیکھ سکے ہیں لیکن کئی باتیں ان کے ذمن میں آتی ہیں کہ حضور علیہ اسرات و نبی مکرم علیہ اسرات وسلام رقو کے اندر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلی ڈال کر تطبیق کر کے رکوع میں ہاتھ رکھا کرتے تھے پہلے شروع اسلام میں بعد میں گھٹنوں پر رکھنے کا حکم آیا لیکن اب یہ مسلم ساری زندگی دونوں گھٹنوں کے درمیان ہی ہاتھ رکھتے رہے ہیں اگر اس بات کا ان کو پتہ نہیں چل سکا تو رسائی دان کا نام پتا چلے کوئی حرض کی بات نہیں ہے اگر اس کا بھی پتا نہیں چلا تو پھر کیا بات ہے اور آگے پھر وہ کہتے ہیں محبت جاتے ہیں قرآن میں سے نہیں ہے حالانکہ قرآن میں ہے قلعہ رضو الفلق ابن محمد و رسول اللہ کا ایک صحابی جو یہودیوں سے مسلمان ہوا بہت بڑا عالم تو حافظ وہ کہتا ہے اگر یہ صورتیں مجھے نہ ملی ہوتی محمد و رسول اللہ سے تو یہودی جادو کر کے مجھے گدا بنا لیتے اتنے خطرناک دشمن ہیں یہودی میرے قلعہ رضو الفلق ایک شخص بڑا کافر تھا اس کی بچیوں نے محمد رسول اللہ پر جادو کیا بچیوں نے بالوں پر گریں لگائی سب کچھ کیا اللہ نے فرمایا کلاک جاؤ جبریل جا کر نکال لاؤ کنویں کنویں کا پانی بھی گندا ہے جاؤ نکال کے لاؤ وہ کنگی میں بال ہیں جبریل نے کھول دیے محمد کا جادو جادو وہ تلسم ٹوٹ گیا سارے کا سارا میرے آخا مر سے ہٹ مند ہو گئے اے یہاں کے آدھے کلا عبد الخل منشرا خلق فِي فروقت جو گروں میں پھونک مارنے والی ہو بچیاں محمد کے خلاف جادو کیا فرمایا میں اس کی پناہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مِن شر وَمِن شر حاسد اذا حسد اس کے بعد آئی فراس رب, رب نے کہا اے میرے حبیب کہہ دے میں تمام کائنات کے مالک و مختار کی پناہ میں آتا ہوں ملک جو بادشاہ ہے مالک ہے لوگوں کا انسانوں کا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جنوں کا کیوں نہیں کہا فرشتوں کا کیوں نہیں کہا باقی مخلوقات کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے ملک لوگوں کا ذکر کیوں کیا ہے محسری کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ پیارا اللہ کو انسان ہے لہذا انسان کے تذکرے میں سب کچھ جاتا ہے ملک لوگوں کا الاسواس میں شیطان خنس کے وسفے کی شر سے میں اللہ کی بنانے آتا ہوں جو دل میں مسم ڈالتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے خرناس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والے کو دل میں مسم ڈالتا ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا تو وہ ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں انسانی شیطانوں کے انداز کچھ اور ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جن جن شیاطین وہ دنوں تک وسوسے ڈالنے کی کو کوشش کرتے ہیں ان کے انداز کا اور ہیں اللہ فرماتا ہے دونوں پارٹیوں میں سے شیاطین ہیں اللہ سب شیطانوں سے محفوظ رکھے صبح الحمد رب العالمین بس تو مضمون کدھر گیا تو اسے آج لکھے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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصعاط المستقيم صعاط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضوء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 سنقيمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للنسعى فلكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وذفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى انها غانى في السر في الاولى سفي مريم وموسى الله اكبر سمع الله لمن حمدا اللہ حافظ اللہ ویت اللہ پینل عليهم غير سمع الله لمن حمده تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذي من وعليك ولا يعز من عاديك تبارد ربنا وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وَلَعَافَا فَمَا الْغِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرْصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ شَرِّ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشِّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الإسلام والمسلمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونروض بك من شرورهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن قوم المجرمين آمين. اللهم دم على أعداء الدين آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغذل الكفر والكافرين آمين. اللهم أذل الشرك والمشركين آمين. نغزو اليهود والكافرين اللهم نغزو اليهود والهنود والنصارى وجنيا الكافرين اللهم نغزو اليهود والهنود والنصارى وجنيا الكافرين اللهم أيد الاسلام والمسلمين اللهم أيج جيوش الموحدين المجاهدين حيث كانوا ومن كانوا أجمعين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والاخره اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا كما تحفظ عبادك الصالحين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشف مرضانا وارضى المسلمين أرواح المغفلين للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا حياة منهم لمواد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفينا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار وصلى